وَحَلُّ الْعُقَدَ كَمْ مِن لِسَانٍ يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا علما اللهم انا نعوذ بك من علم اللہ ينفع ومن قلب اللہ تشدع ومن نفس اللہ تشبع ومن داطل أعوذ بالله من, من ونفه ونفه بسم الله وإن كنتم في مما وئن کن فأتوا بشورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لل وبی عالمی صدر گرامی قدر ادرات علمائے کے رام اور عظمت قرآن کانفرنس میں تشریف لانے والے میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں اور ساتھیوں اللہ سبحانہ ہوں و تعالی کا ہم پہ یہ بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ ہمیں اپنے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد متباع صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آپ کے توسط سے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارا تعلق وابستہ فرمایا انعامات تو اللہ سلحان و تعالیٰ کے حد و بے حساب ان ت نعمت اللہ تو سو کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار شمار بھی نہیں کر سکتے <سؤال> اور ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت وہ <سؤال> ہے <نعمت سؤال> جو قرآن مجید کی شکل میں اللہ سبحانہ ہوں نے ہمیں عطا فرمائی بنو انسان کی ہدایت کے لیے اللہ ذوالجلال نے بہت سے انبیاء کو مبوس فرمایا اور ان پہ اپنی کتابیں اور شہیفے بھی نازل کی لیکن جو عظمت جو مقام اور جو مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اس پاک کلام پرانے مجید کو حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں بالکل اسی طرح کہ جس طرح حامل قرآن نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے افضل اور سب سے برتر اور سب سے بالا ہے پوری کائنات اسی طرح اللہ ذوالجلال جلال علیہ نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی جو اللہ ذوالجلال نے آپ کے وہی نازل کی جو اپنا کلام آپ پہ نازل کیا وہ بھی باقی تمام کتابوں سے فائق اور تمام کتابوں سے بالا تر اس لیے کہ کتابیں اور بھی اللہ نے نادل کی تورات کو بھی انجیل کو بھی زبور کو بھی صحائف ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے نادل کیا اور اس کتاب کو بھی اللہ سلحان تعالیٰ نے ہی نازل کی ہے یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں مگر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت وہ قیامت تک کے لیے ہے اسی طرح تک کے لیے اللہ جلال علی کرام نے یہ کتاب ہمیں عطا فربائی اور اس کتاب کی حفاظت وہ بھی اللہ سبحانہ و سلانے ذمے لیزل نہ ذکر وہ انا, نزلنا انا کہ اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں اور پھر اس مالک الملک نے جس طرح اپنی کامل قدرت سے اس کی حفاظت کی ہمارا مسلمانوں کا تو عقیدہ اسلام اور مسلمانی کے اعتبار سے ہے ہی جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ بھی ہر دور میں اس حقیقت کے موترف رہے ہیں اور اب بھی ہیں کہ یہ کتاب جس طرح اللہ نے نازل کی تھی آج بھی مینوان اسی طرح کائنات کے پاس موجود ایک برف کی بھی اس میں تبدیلی نہیں اس کے مقابلے میں تورات طورات انجیل یا زبور کی داستان وہ تو بڑی ہی طویل ہے اور خود ان کا اپنا اعتراف ان کتابوں کو ماننے والوں کا اپنا اعتراف کہ کم و بیش طور آئے نہیں صرف انجیل میں دو ہزار اخلاق موجود ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم چھپنے والا تورات اور انجیل کا ایڈیشن وہ پہلے ایڈیشن سے مختلف ہوتا ہے تو اس میں بھی مبالغہ نہیں میرے سامنے ایسی مثالیں اللہ کے و فیروگرم سے موجود ہیں کہ میں چھپنے والے ایڈیشن تورات اور انجیل کے مختلف حتیہ کے <تصح> <تصح> <حتیق تصح> عیسیٰ <سؤال> علیہ <س pensar> <dennasives> <isas> السلام کے نسم میں بھی جو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کے نسم میں بھی انجیل کی روایتوں میں اختلاف متی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام نسل ابراہیم علیہ السلام تک اکتالیس واسطوں میں پہنچتا ہے اور حیران ہو کہ انجیل ہی کی دوسری کتاب موت میں عیسر علیہ السلام کا نسل حضرت تراہی علیہ السلام کو ملتے گویا درمیان میں پندرہ واسطے زیادہ ہے انجیل کے حال وہ تو انجیل کے مانے نبی کا نسل سے محفوظ نہیں کر پائے لیکن اس عز... کے مقابلے میں اللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید جس طرح اللہ جلال نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نادل کیا تھا اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے موجود بلکہ قرآن مجید کے حفاظت کے سلسلے میں جو اعجازات ہیں وہ اپنی میں عجیب پس منظر رکھتے ہیں اور عجیب داستانیں داستانے اور کیجیے کہ اس کسان کی حفاظت کے لیے اللہ جلال علیہ کرام نے اپنے قدرت کاملہ سے کس قسم کے انتظامات کیے بچپن میں چھوٹے بچوں سے لے کے ستر سال کے بوڑھوں تک فکیروں سے لے کے بادشاہ قرآن مزید کی حاصل بچپن سے لے کے بوڑھوں تک میرے سامنے وہ مثالیں موجود ہیں کہ ستر سال کے بوڑھوں میں قرآن مجید کا زبد شروع کیا نے اس نے مت سے معروم نہیں رکھا اور ایسے میں حضرات ہم موجود ہیں بڑی عمر کی بات نہیں بلکہ امام ابو محمد اسبحانی رحمت اللہ علیہ حافظ صحبی رحمت اللہ علیہ سیار میں لکھا ہے سیدودی نے بھی خدیب بغدادی نے بھی کہ یہ حبیب پانچ سال آ رہے کہ قرآن مجید ہی نے یاد اندازہ کیجیے پانچ سال کی عمر ہوتی ہے کوئی تھی؟ خ خ... قرآن مجید امام ابو محمد اسمحانی رحمت اللہ علیہ کو یاد اور وہ بھی ہے جو سال اور نو سال کے بچے قرآن مجید یاد کیا پھر آگے تو بڑا درام کھل جاتا ہے تب نہیں قرآن مزید سے بھی ایسے اعجازات ہیں کہ وہ اعجاز کسی اور کتاب کو قرآن مجید کے علاوہ حاصل نہیں پڑھنے کے اعتبار سے بھی الفان فی ذکر علمائے سمرتن علمائے سمرتن کے بارے اس میں امام ابو حسن سمرکندی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مجید کی تلاوت کرتے زبانی اور پرانے مجید کی زبانی تلاوت کرتے کرتے زبر سے ایک اور کتاب بھی ساتھ لکھتے جاتے تھے ذرا غور کیجیے کتاب پھر اور لکھی جا رہی ہے کتاب کو اور تیار ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ, ساتھ, ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی کائنات میں ایسی مثالی اور دوسرا کام وہ بھی ساتھ ہو, رہا ہو اور قرآن مجید کی تلاوت میں وہ دوسرا کام مکل ثابت نہ ہوتا ہو پوچھنے والوں نے پوچھا امام حسن رحمت اللہ سے کی حضرت یہ شہادت اور یہ مشکل کام کہنے لگے میں نے ہر پاک میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ قرآن مجید کا میرے ساتھ رشتہ ایسا مضبوط کر دے کہ میں پڑھوں اور کوئی کام بھی اس کی تلاوت میں حائل نہ ہو کوئی کام بھی اب قرآن مجید پڑھتا ہوں کوئی اور کام کروں زبان سے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اللہ اکبر زبان زبانٹوٹکلی یوں سمجھیے کہ کی کیفیت بس قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی یہ کیفیت بھی قرآن مجید کے ساتھ اس قسم کے تعلق اور وابستگی کی بھی صرف قرآن مجید کے ساتھ ہے کسی اور کی کتاب کے ساتھ نہیں قرآن مجید کی حفاظت کتابت میں بھی اور ضبط میں بھی آپ دیکھیں میں نے جس طرح پہلے ارض کیا کہ حفظ میں پانچ سال کے بچے سے لے کے ستر ساپا کے گڑ فقرا اور مساکین وہ بھی اور بادشاہ اور عمرا وہ بھی وہ قرآن مجید کے حفظ اور ضبط تو اپنی ہر دور میں سعادت سمجھتے ہیں اور آج بھی قرآن مجید کے ساتھ یہ محبت اور اس کے حفظ اور اس کے زبت کی کہ یہ مدارس دشمنوں کی تمام مسائی اور کوشش کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں پھلتے پھولتے چلے جا رہے ہیں آج اس دور میں دشمن کو سب سے زیادہ ہے تو وہ قرآن وزیر سے ہے اور قرآن کے حاملوں سے وہ چاہتے ہیں کہ قرآن بند کر دیا جائے قرآن کے مدارس بند کر دیے جائے پڑھنا پڑھانا بند کر دیا جائے علم جانتے ہیں کہ اس حوالے سے دشمنوں نے کیا کام کیا اور کہاں تب انہوں نے سازشے کی ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید پڑھنا اور اس سے تعلق رکھنا یہ مسلمانوں میں کم نہیں ہوا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ایک دور تھا ایک دور تھا کہ رمضان المبارک میں حافظوں کی تلاش ہوتی تھی آج دور وہ ہے کہ مسجدوں کی حافظوں پر تلاش ہوتی <attract> مسجدوں کی تلاش ہوتی ہے <artifact> قرآن کی حافظ بھار میں اللہ کے فکر و کرم سے क्या مسجدیں کم ہو گئی ہیں چنگوانی صاحب بنا رہے ہیں حافظ عبدال کریم صاحب بنا رہے ہیں یہ سب ساتھی مسجدیں بنا رہے ہیں لیکن پھر بھی مسجدیں کم ہیں حافظ قرآن زیادہ ہے امرے واقع ہے یا نہیں ہے اور یہ محبت دشمنوں کی کوششوں کے باوجود مسلمانوں کے دل میں قرآن سے یہ محبت اللہ نے پیدا کر دی دشمن چاہتے ہیں کہ قرآن سے مسلمان کا اور تعلق اور دیا دیا جائے جائے یا کمزور تعلق کر دیا جائے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے تو اپنے پاک کلام کی حفاظت کرنا ہے نا بھائی وہ اس کی حفاظت کرنا ہے اس لیے دشمن جتنا کوشش کرے گا اتنی ہی اللہ دل جلال اپنے بندوں میں اپنے پاک کلام کی محبت کو زیادہ اور دمات اس میں اضافہ فرمائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ اور یہ حفاظت جس طرح میں نے ارس کیا زبر کے اعتبار سے تحریر کے اعتبار سے اور یہ بات بھی دیکھیں عجیب بات ہے کہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب اتنی بڑی کتاب اس کے مقابلے میں انجیل کی حیثیت ہی کیا ہے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس کے لکھنے میں جو اعزازات ہیں وہ بھی اس میں بھی قرآن وجید کو فردیت حاصل انفرادیت حاصل یہ کتاب لکھنے والوں نے محبت میں تین دنوں میں بھی لکھی کاتب لکھتے ہیں کاتب لکھتے ہیں قرآن کتابوں کو اب کے دور میں یہ کمپیوٹر بھی بنا ہوا ہے بتلاؤ کمپیوٹر بھی پرانے مجید تو تین دنوں میں لکھ سکتے ہیں بتلاؤ لیکن تاریخ میں حقیقت موجود ہے اللہ کے فضر و کرم سے کہ قرآن مجید تو تین دنوں میں بھی مسلمانوں نے لکھ سینوں میں محفوظ نہیں رہا سینوں میں نہیں بلکہ عورت میں محفوظ کرنے کے لیے بھی عجیب و اللہ و جلال نے اپنے بندوں سے کام لیا امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے شکاط میں ذکر کیا ہے ایسی ویسی بات نہیں کتاب و شکا میں ذکر کیا امام رحمت اللہ علیہ نے نے کہ کے ایک کاتب مجید کو تین دنوں میں لکھا تین دنوں میں لکھا لیکن کسی نے پوچھ لیا اس سے کہ یارو تم نے تین دنوں میں قرآن لکھا ہے تھکا نہیں اکتا ہوں نہیں ہوئی تو اس کی زبان سے ایک بڑھ کا جملہ نکل گیا کہنے لگا تین دنوں میں قرآن لکھا ہے وما مسا ناول لہو اللہ اتبط. وما مسا ناول لہو اللہ جلال کو غیرت آ گئی کہ یہ تو میرا انعام تھا اور شکر کرنے کی بجائے دونیا کرانا شروع کر دیا اس کے یہ دونوں ہاتھ شل ہو گیا یہ دونوں انگلیاں شل ہو گئی اور دوبارہ اس ہاتھ سے کوئی چیز لکھنے کے قابل گیا. جہاں اللہ نے اسے یہ توفیق کی اس کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ کی اس نعمت کی نہ کی نتیجہ کیا نکلا وہ اس نعمت سے محروم ہو اور یہ ایک واقعہ نہیں ملتان کے رہنے والوں یا آپ کے پڑوس, ہیں پڑوس میں وہ پرانا اجودن اور آج کے دور میں کیا ہے پاک کتن پرانا اجودن اور آج کے دور میں کیا ہے اور کے خاندان کے شیخ جنید کے بارے میں نے لکھا ہے کہ وہ بھی قرآن مجید کو تین دن میں لکھتے لکھتے تھے کوئی ایک واقعہ نہیں شیخ دنوں میں قرآن مجید لکھتے تھے میں کہتا ہوں دنیا میں مذہبی کتابیں اور مذہبوں کو ماننے والے موجود لیکن یہ تو کہ اس نے محبت سے تین دنوں میں اپنے مذہبی کتاب کو لکھا ہو اور اس طرح ضوط کیا ہو اپنے سینوں میں جس طرح مسلمان نے پرانے مجید کو سینوں میں ضبط کیا ہے سینوں میں بھی ضبط کرنے کی عجیب داستانیں اور پرانے مجید کو لکھنے کی بھی عجیب و غریب داستان اور پھر لکھنے, لکھنے میں بھی آپ دیکھیں پرانے مجید یہ تو لکھا ہوا آپ کے سامنے ہی ہے نا ایک ترتیب سے ایک ترتیب سے ایک سلیقہ کے ساتھ مختلف انداز میں آپ کے مسلمانوں نے قرآن مجید کو لکھا میری بات سمجھیں میری بات سنیے مولانا تشریف لائیں گے اسٹیج پہ دیکھ لیں ایک بار اب بات میری سنیں آنکھوں کے ساتھ ان بزرگوں کو دیکھیں یہ قرآن مجید ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور آپ کو تو قرآن مجید چھپ بھی چکا ہے پہلے تو قلبی شکل تھی اب تباہ بھی ہو چکا کیسے ہے کہ یہ پہلی سطر ہے یہ الب سے شروع ہوئی ہے تو آخری سطر بھی الب سے دوسری سطر سطح فرض حرف ہر سے شروع کی ہے نے تو نیچے سے دوسری سطر بھی فا سے شروع ہوتی تیسری سطر الفظ جیم سے شروع ہوئی ہے تو نیچے سے تیسری سطر بھی جیم سے شروع ہوئی اسی ترتیب سے پوری سطر اور درمیان کی سطح مثال کے طور پہ یہاں سا سے حرف سا سا سے شروع ہوئی ہے تو اگلے صفحے کی درمیانی سطر بھی اسی لفظ کاتبر شروع کی اندازہ کریں کہ کتنا اہتمام اور کتنا اس نے اپنی فکر اور اپنے عقل کو دوڑایا ہوگا اس ترتیب سے پرانے مجید تو اس محبت سے لکھنے سے اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں یہ تو آپ چھپ چکے اس ترتیب سے قرآن مجید آپ کے پاکستان میں لاہور کے حافظ محمد حسین کاتب ہوتے تھے کسی دور میں مغلیہ دور میں انہوں نے قرآن مجید کو لکھا کس طرح پہلی سطر کے علاوہ باقی ہر سطر قرآن مجید کی پہلی سطر کے علاوہ ایک قرآن مجید ایسا لکھا جس کی ہر سطر حرفے الف سے شروع ہوتی ہر سطر حرفے اول سے شروع ہوتی تھی اور دوسرا نسخہ محمد حسین نے اس طرح کیا کہ اس کی ہر سطر واو سے شروع ہوتی تھی اندازہ کیجئے پہلی سطر سطر علاوہ ہر کیسے شروع ہوتی تھی واو سے شروع ہوتی تھی آپ اندازہ کریں کہ اس طرح محبت کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ پرانے مجید تو لکھنے کا یہ اہتمام مذہبی کسی کتاب قرآن مجید کے علاوہ کسی اور کو یہ اعزاز حاصل ہے؟ یعنی حفاظت کے مختلف انداز زبر کے مختلف طریقے یہ انفرادی حاصل ہے تو کس کو قرآن مجید اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کو فرقان حمید کو حاصل ہے اس کے علاوہ کسی اور مذہبی کتاب کو یہ کیفیت حاصل اور یہ ندرت حاصل ہے؟ نہیں ہے حفظ کے اعتبار سے بھی کتابت کے اعتبار سے بھی اور بلکہ جس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کی عصمت کا اعتراف پائیں گے میمون کے دور کا ایک معروف واقع ہے لکھا ہے وہ نے کہ میمون کے دور میں ایک یہودی آیا بڑا خوب روح خوبصورت جوانا تھا مامون نے اسے اسلام کی دعوت دی مامون نے اسے اسلام کی دعوت دی وہ کہنے لگا مامون جس طرح تجھے اپنے باپ دادا کا ایمان اور اسلام پسند ہے اسی طرح میرے باپ دادا کا ایمان اور اسلام اور مذہب یہ محبوب ہے میں اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کے تیرے باپ دادا کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں مامون نے جو کوشنے چلتا ہوا جواب دیا لیکن کچھ وقت گزرا کچھ وقت گزرا کہ وہی یہودی مسلمان بن کے مامون کے دربار میں دوبارہ حاضر ہوں مامون نے پوچھا اور جوان تجھے کیا ہوا ایک وقت تھا کہ میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی اور نے بڑا کوڑا جواب دیا تھا چٹا صاف جواب دیا تھا کہ مجھے اسلام قبول نہیں اپنا باپ دادا کا مذہب چھوڑ کے آخر کیا خوبی نے اسلام میں دیکھی ہے کہ تو اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کرنے پہ آمادہ ہوا وہ کہنے لگا مامون سنو میں تمہارے دربار سے نکلا میں اچھا کاتر ہوں میں نے اپنے ہاتھ سے تو کو بھی لکھا اپنے ہاتھ سے انجیل کو بھی لکھا اپنے ہاتھ سے میں نے پرانے مجید کو بھی لکھا تینوں کتابوں کو لکھا تو کو بھی انجیل کو بھی اور پرانے مجید کو بھی لیکن لکھنے میں کیا کیا رات میں بھی تقدیم تاخیر کی اس, اس میں بھی ہیرا کھیری کی آتے لکھنے میں انجیل کے لکھنے میں بھی میں نے تقدیم و تاخیر اور حیرہ کی قرآن مجید کی مجید آیات لکھنے میں بھی میں نے وہی اسلوب اختیار کیا آگے پیچھے آیات کر کے لکھ دی کچھ اپنی طرف سے جملے ملا دیے ان کتابوں میں اور پہلے میں تورات لکھ کے کلیسا میں پہنچا یہودیوں کے مابل خانے میں گیا جا کے تورات پیش کی کہ میں تورات کا لکھا ہوا ایک خوبصورت نسخہ لایا ہوں بتلاؤ کو اس کا خریدار ہے لینے والا ہے یہودیوں نے جناب اس کو سینے سے لگایا چوما آنکھوں سے لگایا اور جناب دیکھ کے خطیر رقم دے کے مجھ سے وہ کا نسخہ خرید لیا میں کے عیسائیوں کے بابت خانے میں گیا اور اس کا پیش کیا تو انجیل کے ماننے والے پوپوں نے اور پادریوں نے نے بھی انجیل کی جناب اس کتاب کی بڑی قدر افزائی کی سیدھے سے لگایا اور بھاری دان دے کے مجھے مجھ سے انجیل کو خریدا لیکن جب پرانے مجید لے کے میں مسجدوں میں پہنچا اور جا کے مسجد کے امام کو اور مولوی صاحب کو قرآن دکھایا اور کہا یہ قرآن میں لایا ہوں تو میں کو خریدار ہے مسلمانوں تو امام جی نے وہ قرآن دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا جو لے جا جہاں سے لے کے ہم نے اس کے خریدار نہیں ہے یہ تو صحیح قرآن نہیں ہے یہ صحیح قرآن نہیں, نہیں ہے یہ تو بدلا ہوا ہے اس میں تعریف کی ہوئی ہے یہ صحیح قرآن نہیں ہے ہم اس کے خریدار ہیں معمول کہنے لگا وہ یہودی معمول میں نے جب آپ خود اس کا تجربہ کیا میرے دل نے فیصلہ کیا کہ جو مذہب اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کر سکتا اس کا دین بھی محفوظ نہیں ہے اس کا دین بھی محفوظ ہے اس لیے میں, چھوڑ کے اسلام کو میں نے قبول کیا کتاب کی قرآن, کی قرآن, کی قرآن محفوظ ہے اس لیے اسلام بھی محفوظ ہے اس لیے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کے میں نے پرانے مجید کے دعوت کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کی مذہب کو قبول کیا بھائیو یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اسمعی اپنے وقت کا لغت کا بہت بڑا امام علماء جانتے ہیں اسمعی اپنے وقت میں لغت کا بہت بڑا امام وہ قرآن پڑھتا ہوا کیا کہتا ہے ذرا غور کیجئے وہ کہتا ہے پڑتا ہے کہتے بدو کہنے لگا پڑھتے ہوش کرو قرآن غلط پڑھ رہے ہو یا تم قرآن صحیح نہیں پڑھتے وہ کہنے لگاؤ تجھے کیسے بتا عالم میں ہوں یا تو ہو او میں تو اشمئی ہوں لغت کا بڑا امام ہوں تو میری غلطی کس طرح کا تمہیں کیسے پتہ ہے کہ یہ میں غلط پڑھ رہا ہوں کہنے لگا ہاں کہ جس ترسیب سے تم نے پڑھا ہے وہ ترتیب قرآن کی نہیں ہو سکتی وہ ترتیب قرآن کی نہیں ہو سکتی اشمعی تعجب سے پوچھتے ہیں کہ کیسے قرآن کی وہ ترتیب کیوں نہیں ہو سکتی وہ بدو کہتے ہیں کہ یہ مرا ہے سارے کو وہ کا تو فکتا ہو دیا ہوما کا سبا نکالم من اللہ و اللہ اور شرم کرو تک یہ سناتے ہو پائی کہتے ہیں ہاں وہ کو وصارے کا تو فکتا ہوما کا سبا نکالم من اللہ و عزیز الحکیم کہتے ہیں آپ قرآن صحیح واللہ بلّیم قرآن صحیح ہے اس لیے کہ اللہ غالب ہے وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے وہ جو چاہے فیصلہ وہ حکیم اس کا ہر فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے یہ تو اس ایپ کے مستاق ہوا جو تو پہلے بول رہا تھا وہ قرآن مجید نہ تھا آج تو مسلمانوں کو یہ چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم حکمت سے خالی نظر آتا ہے بدوں کو نظر آ گیا ان سوروں کو نظر نہیں آتا من الشیطان الرجیم ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو جناب چھ چھ چیتے لگائے ہوئے یا چھ چھ وہ کیا لگائے ہوئے فوجی وہ کیا کہتے ہیں تگمے یہ پتہ نہیں کس کو فتح کر کے تگمے لگوائے مسلمانوں کو فتح کر کے لگوائے ہیں یا کس کو فتح کر کے کافروں کو تو انہوں نے فتح ہی نہیں کیا نہ کافر ملک کو پتا کیا نہ کافروں کو تقمی کس پہ؟ اس بنیاد کا یہ اسلام کا کی مرمت کرنے کر کی بجائے حدود ہے اور یہ ظالمانہ حدود ہیں ہم اپنے ملک کے غریبوں کو ٹنڈے کرتے مگر شرم ان کو نہیں آتی پرانے مجید نے تو کہا واللہ عزیز یہ قرآن کا حکم حکمت سے خالی نہیں لیکن ان کو اللہ جلال کی بیان کردہ حکمت اس کا شور نہیں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر دور میں تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا بلکہ تاریخ میں یہ بات بھی محفوظ ہے کہ بتالیس میں جب جنگ عظیم سانی ہوئی ہے پورے دلوں میں جرمن نے پروگرام بنایا وہاں کے پڑھے لکھے ڈاکٹروں نے پڑھے لکھے لوگوں نے کہ انجیل ہماری تو محرف ثابت ہو چکی تورات محفوظ غیر محفوظ ثابت رہی اب قرآن کا تجربہ کر کے بھی دیکھیں آپ حیران ہوں گے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دو چار دس نہیں بتیس ہزار پرانے مجید کے نسخے جمع کیے کتنے بتیس ہزار نسخے جرمن نے جرمن کے پڑھے لکھے لوگوں نے بتیس ہزار پرانے مجید کے نسخے نقل کیے جمع کیے مکتوبہ بھی مطبوعہ بھی لکھے ہوئے بھی چھپے ہوئے بھی پرانے قدیم سے قدیم اور جدید سے جدید ہر دور کے لکھے ہوئے جتنے وہ کر سکتے تھے بتیس ہزار کی تعداد میں انہوں نے پرانے مجید کے نسخوں جمع کیا اب بیٹھ کے تقابل کرنے کے لیے اندازہ کریں کتنا وقت صرف ہوا ہوگا ان کا پہلے بتیس ہزار دسکے جمع کرنا اور پھر اس کے بعد بتیس ہزار نسخوں کا تقابل کرنا کتنا وقت اور کتنی محنت صرف ہوئی لیکن اس سے خطا نظر جو نتیجہ تقابل کے بعد انہوں نے پیش کیا وہ کہا کہ بتیس ہزار نسخوں کا تقابل ہم نے کیا ہے پرانے مجید میں کہیں تعریف یا پرانے مجید میں کہیں غلطی ہمیں نظر نہیں آئی ہمیں نظر نہیں آئی دشمنوں نے بھی اس حقیقت کا اعتراف دشمنوں میں نے بھی کیا کہ جناب اس میں کوئی تعریف اور کوئی تبدیلی اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں نسخوں میں موجود نہیں ہے تورات کا اور انجیل کا ہر چوتھا ایڈیشن اور چوتھا نسخہ آپ کو اور ہمارے ہند کے علماء کرام نے تو اس پر مستقل کتابیں لکھ چھوڑی عرض کرنے کا مقصہ یہ تھا کہ قرآن مجید وہ بابرکت اور وہ باعث عظمت کتاب ہیں کہ صرف ایک یہی کتاب ہے جو آج اسی طرح منعن موجود ہے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تھی بھائیو اس کتاب کے ساتھ مابستگی اس کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ جس درجے میں بھی انسان کا انسان کا جس درجے میں بھی اس کے قرآن کے ساتھ تعلق مل جائے وہ انسان دوسروں انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے دوسرے انسانوں سے ممتاز بلکہ قرآن کا جس نوکے بھی جس نوتے بھی قرآن مجید کا تعلق آ جائے میں اس کی کتنی کی مثالیں آپ کے سامنے رکھا صرف ایک مثال چار بج رہے ہیں وقت کی نزاکت کے مطابق صرف ایک مثال آپ بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن کے ساتھ متعلق ہو جانے کے بعد اس کی ہمت کیا ہوتی ہے آج کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ بنا لیا ہے اور قرآن خالی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے ہاں قرآن خالی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے یہ موضوع گھر کبھی عرض کروں گا کہ پڑھنے والوں نے کیا کیا, کیا جناب اہتمام کیا ہے اور قرآن کو پڑھنے والوں نے کتنا پڑھا ہے کتنی محبت سے پڑھا ہے اور ایک شب و روز کتنے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے یہ اپنی جگہ ایک داستان ہے لیکن جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں کیا ہے سواب ہر حرف کا ملتا ہے ہر حرف کا سواب ملتا ہے اگر ان لوگوں کا یہ جو آج کے دانشمند کہلاتے ہیں हाँ हाँ آج کے جناب پڑھے لکھے پڑھے لکھے دانشما ان کی بات مان لیں تو قرآن مجید سے حروف مقدعات کو تو ویسے ہی خارج کر دینا چاہیے ٹھیک ہے نا کیوں مولانا صاحب حروف مق کے معنی کیا ہے وہ ہے پتہ سب کیا کہتے ہیں اللہ عالم یہی کہتے اللہ عالم بے مراد اللہ عالم بے مراد یہ سب کیا کہتے ہیں اللہ عالم بے علم پھر حروف مقدحات تو سارے قرآن سے خارج کر دینے چاہیے ان کا تو معنی شرے سے معلوم نہیں ہے اگر ہر چیز سمجھ کے پڑھنی ہے تو مقدحات کو تو ویسے ہی خارج کر دینا یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں سازش ہے قرآن وجید کے ربط اور تعلق توڑنے کی مجھے آپ بتلائیں کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ سونے سے پہلے سورت ملک اور سیدہ پڑھ کے سویا کرو وہ پڑھ کے سونے کا حکم ہے یا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھ کے پڑھ کے سونے کا حکم ہے کیا سمجھے وہ جو حکم ہے تلاوت کرنے کا سورت ملک ہے سورت سیدہ ہے جمعے کے روز کیا ہے سورت ہے کا حف ہے یا اللہ وحد کی فضیلت ہے یہ ساری جو فضیلتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں وہ تفسیر کے ساتھ ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہیں یہ بات بھی دراصل دشمن کا ایک حربہ ہے کہ کسی نہ کسی ناطے مسلمانوں کا تعلق قرآن سے توڑ دیا جائے یہ پڑھیں نا بھائی جب پڑھیں گے نہیں پھر تو سمجھنا بھی نہیں نا انہوں نے جب اگر پڑھنے لگیں گے تو پھر سمجھنے بھی لگیں گے سمجھے یا نہیں پہلے پڑھنے سے روکو تاکہ یہ سمجھ نہیں نہ پائے ہاں دشمن کی یہ سازش ہے پران پڑھتے ہو مجھے بتلاؤ ہمارا حال تو یہ ہے اللہ معاف فرمایا ہمارے حافظ بھی شابان کو یا رمضان کو قرآن پڑھتے ہیں باقی گیارہ مہینے چھٹی حافظوں کا حال یہ ہے کسی اور کی کیا بات کرتا ہمارے علمائے کے, کے ساتھ ہاں دو ڈھائی گھنٹے قرآن کی عظمت پہ کھڑے ہو کے تقریر کر لیں گے لیکن بیس منٹ پندرہ منٹ قرآن مجید کا ایک پارا پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالے اللہ ماشاءاللہ یہ ہماری بھی عملی کی حالت یعنی قرآن مجید کسی اور کو کیا تانا دینا ہے کسی اور کے سامنے کیا رونا رونا ہے ہم جو قرآن کی عظمت کا واس کرتے ہیں خود تو ہی اس قرآن سے نہ آشنا ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہ قرآن پڑھو گے نا بھائی اور پڑھنے کا اہتمام کیا کرو بھائیو کم سے کم کم سے کم چالیس دن تیس دن کے بعد تو پرانے مجید ختم ہونا چاہیے الل اقل چلے القل سال میں دو مرتبہ کر لو امام رحمۃ اللہ نے ایک بڑا عجیب پیاس کیا ہے وہ کہتے ہیں جبراہیل نے نبی علیہ السلام سے آخری دور میں آخری سال کتنی دفعہ دور کیا تھا اس لیے کم سے کم کم سے کم دو مرتبہ تو سال میں ضرور ہونا ہی چاہیے اس سے کم کی تو کہتے ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں زیادہ جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے لیکن اس کے ساتھ دیکھیے پرانے مجید کے ساتھ میم حضرت عبداللہ بن مسعود نے تو مثال ہی لام میم کی دی روف کی دی جس کا ترجمہ کوئی نہیں الف ہر و یہ تو ہوا لیکن ایک بات جو میں عرض کرنی چاہتا ہوں اپنے موضوع کے متعلق کہ قرآن کے ساتھ جس کی وابستگی ہے جس درجے میں بھی ہے اللہ کے کلام میں نام آگے ہے نام آگے ہے بھائی اس میں نام جبرائیل کا بھی آیا اس میں نام حضرت جبرائیل کا بھی آیا انبیاء کرام عالم السلام کے نام بھی آئے اس میں فرون کا نام بھی آیا ہاں اس میں حامان کا نام بھی آیا آئے ہیں نا ان کے نام بڑے بڑے کافروں کے ابو لاب کا نام بھی اس میں قرآن میں آیا جب تبت جدا ابھی لہب تب پڑھتے ہیں تو ابھی لہب یہ کتنے لفظ ہیں الف بے یہ لام ہے بے کتنے چھ لفظ ہیں نا یہ چھ لفظ تبت جدا ابھی لہب جب ابو لہب پڑھا تو چھ ساٹھ نے کیے اس کے بھی ملی آپ کو یہ وہ ہے جو جس کے بارے میں کہہ رہے ہو تب تب جدا ابھی لہبے ہو تب ماںنا کا نا اللہ نے نام لے لیا غلام کا اب اس کو آپ الاب الہی سمجھ کے پڑھ رہے ہیں بات سمجھو اب اس کو آپ کیا سمجھ کے پڑھ رہے ہو قرآن کلام الہی سمجھ کے پڑھ رہے ہو فرون بڑا کافر بڑا بڑا ظالم کافر اس <سؤال> کا نام بھی آتا ہے تو کتنے حرف نے کی اس کی بھی بلکہ اس سے آگے دیکھیے وہ نام بھی ہے اور میرے دیہاتوں میں رہنے والے بھائیوں بزرگوں اور جس کا تم نام نہیں لیتے سمجھ گیا اس کا نام بھی ہے نا پن اندیو جی اور بار لا آ گیا نام نہیں اور جس کا نام نہیں لیتے اس کا نام بھی قرآن میں ہے یا نہیں وہ کچھ سمجھے وہ اس کا نام بھی ہے قرآن میں یا نہیں ہے اور جب اس کی تلاوت کرتے ہو اور قرآن میں جید پرتے ہوئے قرآن مرتے ہوئے لے کا جس کا تو ہم نام نہیں لیتے قرآن میں اللہ نے تلاوت کرتے ہوئے بھی سے محروم. کوئی نہیں سمجھے بات. کوئی آپ بھی ثواب سے محروم تو نہیں سمجھے. کوئی اس مردود کا نام قرآن میں آ ہے تو آپ کے پڑھنے سے تلاوت کرنے کے نتیجے میں ثواب آپ کو مل رہا ہے کہ آپ تلاوت قرآن سمجھ کے کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم قرآن سے ہوئی وابستہ جائیں قرآن ہی سے ہم وابستہ ہو جائیں قرآن ہی سے ہم اپنا تعلق اور ناطا جوڑ لے کتاب قرآن کو ہم اپنا جناب مل جاؤ مابا بنا لیں ہم اپنا مطمئن نظر قرآن مجید کو بنا لے تو پھر مجھے بتلا ہماری عظمت ہماری شان ہمارا مقام دوسرے انسانوں سے بالا تر ہوگا یا نہیں ہوگا یہاں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے غالب نظر پڑی تھی تو تم نے فاروق بھی سے بھی اور نبی علیہ السلام سے بھی ہاں ان اللہ حرف و بہادل کتاب اقوام و یادو بھی ان اللہ یرف و بہادل کتاب اقوام و یادو بھی قرآن کی بدولت ایک قوم کو ایک گروہ کو اللہ ذوالجلال عزت دے گا اور جو اس کو نہیں مانے گا اللہ اس کو ضلیل کر دے گا مسلمانوں کی عزت اس قرآن سے وابستہ رہنے میں ہے مسلمانوں کی عزمت اور عزت اس قرآن سے وابستہ رہنے میں ہے اور مسلمانوں کی اس اور پستی وہ قرآن سے اپنا ناطا اور تعلق توڑنے کے نتیجے میں عزت و آبروں سے جینا چاہتے ہیں تو ایک ہی اس کا حربا اور ایک ہی اس کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن مجید سے جوڑیں نبی کریم علیہ سلاۃ السلام نے کیا فرمایا تھا یا آباد علیکہ بے تلاوت القرآن فَإنَّهُ نُورٌ وَزُخْرٌ تمہارے لیے روشنی ہے اور آخرت میں تمہارے لیے زخیرہ ہے یہ دنیا میں تمہارے لیے کیا ہے روشنی ہے اور جس کے پاس روشنی ہو وہ گڑھے میں نہیں گرتا وہ گڑھے میں نہیں گرتا وہ سلاخوں پہ الجھتا نہیں کانٹوں میں اس کا پاؤں رہی جس کے پاس یہ نور ہدایت موجود ہو افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کے, سے آج یہ نورِ نکل گیا آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ نور نکل گیا جس کے نتیجے میں, مسلمان مار رہا ہے اور, مسلمان ہر میدان میں اور ہر جگہ اور, اور پستی کا شکار ہو رہا ہے نتیجہ اس کا یہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ اور اپنی وابستگی پرانے مجید سے جوڑی نہیں بلکہ توڑی ہے وہی بات جو مسلمانوں کی عزت و آبرو اسی کے ساتھ جب ایران فتح ہوا تھا ایران فتح ہوا تھا ایران کا معلوم دولت مدینہ آیا حضرت تمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ان کے غلام اسلم رضی اللہ تعالی عنہما یہ مال غنیمت کے مال کو شمار کر رہے ہیں